I Dr. Mehdi Asan, a professor of journalism. We are discussing the history of mass media in Pakistan, its origin, development, its working and its impact on the society and what it contributed in changing the society if it has contributed something or not. all these factors we are discussing from 1947 onward. we have also discussed the background of the origin of mass media in south asian subcontinent because a long history of uh, pakistani mass media is related to united india which was under british rule we have discussed here that printed newspapers appeared, it is an institution which originated during the East India Company's rule in India and territories which were conquered or which were occupied by East India Company in 18th century and 19th century, they were the first to have printed newspapers in subcontinent. the first newspapers as we have discussed were in English language and mostly owned by the English or European people. For 42 years the journalism in subcontinent remained in English language. Because of this characteristic, That all newspapers, all periodicals, were in English language. the administration of East India Company was not worried about the impact of those newspapers and their writings on Indian public. Ye may iss a stress there are. ایڈمنسٹریشن کی وری یا اس کی پریشانی کو کہ دنیا بھر میں اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کی ہسٹری یہ ہے کہ ہر حکومت خواب و جمہوری ہو آج کل کی جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں دنیا میں جن کو ہم مثالی جمہوریتیں سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ میکسیمم ڈیموکریٹک رائٹس لوگوں کو وہاں حاصل ہیں وہ حکومتیں بھی میس میڈیا کی ورکنگ سے عموماً خوش نہیں ہوتی میس میڈیا اینڈ گورمنٹس آل گورمنٹس دے ایڈورسریز آف ایچ ادر وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں عام طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے صرف اچیومنٹس جو اس کے گڈ پوائنٹس ہیں گورننس میں جن کو وہ اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جس سے عوام خوش ہوں گے یا حکومت بہتر ہوگی وہ یہ چاہتے ہیں ہر حکومت چاہتی ہے کہ صرف یہ اطلاعات لوگوں تک پہنچی اس کے برخلاف میڈیا پرسنس اخبار رویس ٹیلیویژن کے رپورٹرس پروڈیوسرس ریڈیو کے رپورٹرس پروڈیوسرس فلم میکرس ڈراما پروڈیوسرس اسٹیج تھیٹر کے پروڈیوسرس ناول لکھنے والے کہانیاں لکھنے والے شاعر جو بھی طریقہ عوام تک پہنچنے کا ہے کسی فلسفے کو لے کے یا ان کی اپینین پہ اثر انداز ہونے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ, وہ باتیں بھی عوام تک پہنچائیں جو ان کو نقصان دے رہی ہیں. اس لیے میں اس میڈیا کو اور میڈیا پرسنس کو واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی قرار دیا گیا ہے جس کا ہم پاکستان میں اردو زبان میں ترجمہ چوکی دار سے کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو مفادات کو عوام کے واچ کریں اور جہاں کہیں مفادات پہ زد پڑ رہی ہے عوام کی وہ اس کو نہ صرف پروجیکٹ کریں پن پوائنٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کو ایجوکیٹ بھی کریں یعنی صرف اویئرنیس دینا ہی کام نہیں ہے ان کا بلکہ ان مسائل کے حل تجویز کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے یہ کام اگر بحث میڈیا کر رہا ہو کسی سوسائٹی میں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں نیس میڈیا اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تو ہم نے مختلف ادوار میں پاکستان کے آزادی کے بعد سے لے کے اور جنرل پرویز مشرف کی حکومت تک نیس میڈیا کی کارکردگی کو جانچنے کی اور مختلف ادوار میں جو اہم مسائل تھے ان کا ذکر کر کے ان پہ نیس میڈیا کے کردار کو پرکھنے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا اور وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو اب تک ہم نیس میڈیا کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے یہاں پہ آپ سے کر چکے ہیں اب اگر ہم 2001 ایک کے بعد کا ذکر کریں ہم نے اپنے آخری سبق میں دو ایک میں امریکہ میں ہوئے کچھ واقعات کا ذکر کیا تھا دہشت گردی کے جس کے بعد امریکہ نے ایک اعلان کیا تھا امریکی صدر نے کہ ہم تمام دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ایک مہم شروع کر رہے ہیں اور جنگ شروع کر رہے ہیں اور ہم دنیا سے دہشت گردی کو ختم کر دیں گے پاکستان کی حکومت نے جنرل مشرف کی حکومت نے امریکہ کی اس جدوجہد میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کا میں نے آپ کو آخری سبق میں کہا تھا کہ اس کا پاکستان کو اس کی کچھ قیمت بھی چکانی پڑی اور وہ قیمت اس شکل میں تھی کہ پاکستان میں خود دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا یہ ہم پہلے اس سے قرل کے کچھ اپنے اسواق میں اپنی ڈسکشن میں یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے یا ایکسٹریمزم کے حوالے سے یا مذہب کے نام پہ ملیٹنسی کے حوالے سے جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق اس میں پاکستان کی ایک خاص حیثیت رہی ہے اور اب بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ تھا جہاد کا نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد جب روس کی کمیونسٹ روس کی سابق سوویت یونین کی فوجی افغانستان میں آ گئی تھیں اور افغانستان میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تھی نائنٹین ایٹ میں اس کے بعد جب امریکہ نے اس حکومت کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس میں ان افغان ماجرین کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا جو پاکستان میں مقیم تھے بہت بڑی تعداد میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے میس میڈیا نے اس سلسلے میں کیا کردار ادا کیا, کیا اخبارات میں فی الحال ہم اخبارات کی کیونکہ تاریخ پہ غور کر رہے ہیں ٹیلی ویژن ریڈیو اور دوسرے ذرائع پہ بعد میں بات کریں گے کیا اخبارات نے پاکستان کی حکومت اور انتظامیہ کی پالیسیز کو آگے بڑھانے میں کوئی رول ادا کیا؟, کیا انہوں نے پاکستان کے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ریلیجس ایکسٹریمزم کے بارے میں یا اس کے ریپرکشنس کے بارے میں خبردار کیا کہ اگر ہم ریلیجس ایکسٹریمیسٹ کی حمایت کرتے رہیں گے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے کیا نکل سکتے ہیں پاکستان کا تاثر دوسرے ملکوں میں کیا قائم ہوگا اس کا کیا نقصان پاکستان کو ہوگا یا کیا ان کے خیال میں فائدہ ہو سکتا ہے یہ تمام باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ میس میڈیا کے دائرۂ کار میں آتی ہیں آتی تھی کہ ان کا کام ہے اور ان کا کام تھا کہ وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے لیے صحیح راستہ کیا ہے ایف یو کیپ دس اسٹیٹمنٹ ان مائنڈ that it was the duty and it is the duty of mass media to organize, to mold public opinion in favor of a policy, in favor of a philosophy, in favor of an ideology which is best suited in any given circumstances for the nation, for the country, then what should have been the duty of the media persons میتھ پاکستان میں انگریزی اور اردو کے اخبارات ہوتے ہیں زیادہ تر کچھ اور زبانوں کے بہت تھوڑے اخبار ہیں سندھی کے دو تین اخبار ہیں پشتوں کے بھی دو اخبار ہیں بلوچی زبان کے بھی کچھ اخبار ہیں لیکن جو مین اسٹریم میڈیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرنٹ کے حوالے سے جو سب سے اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں اخبار وہ انگریزی میں ہیں اور اردو میں ہے ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اخبارات کی سرکولیشن ان کی تعداد اشاعت کچھ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جتنی بھی ایشاعت ہے جو ایک اطلاع کے مطابق تقریباً بیس لاکھ روزانہ ہے جو بہت کم ہے پاکستان کی آبادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے تقریباً سترہ لاکھ اخبارات اردو زبان میں چھپتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے آن پیپر اگر آپ سرکاری ریکارڈ دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں ایک سو تیس روزنامہ اخبارات ہیں لیکن اگر ان میں سے آپ بہت چھوٹے علاقائی اخبارات کو نکال دیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے پچاس ساٹھ سو یا چند سو کوپیاں چھپتی ہیں جن کی اور ان دمی اخبارات کو نکال دیں جو صرف ڈکلیریشن بچانے کے لیے چند کاپیاں چھاپ کے اپنے ڈیکلریشن کو محفوظ رکھتے ہیں اس وقت سن 2005 پانچ میں پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ درجن ایسے اردو کے اخبارات ہیں جو نظر آتے ہیں پڑھے جاتے ہیں کچھ کم تعداد میں کچھ زیادہ تعداد میں اور چار اخبارات انگریزی کے ہیں جو نمایاں اخبار سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اخبارات ہیں میں نے ایک اصطلاح استعمال کی ایک ٹرم دمی اخبارات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈمی اخبار کیا ہوتا ہے یہ اصطلاح کن اخباروں کے لیے استعمال ہوتی ہے جب اخبار کا ڈکلیریشن حاصل کرتا ہے کوئی شخص کوئی پروپرائٹر اور اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہوگی یہ روزنامہ ہے یہ ویکلی ہے ہفتے میں دو دفعہ شاید ہوتا ہے یا پندرہ روزہ ہے یا منتھلی ہے یہ فریکوینسی کہلاتی ہے اخبار کی تو قانون کے حوالے سے ڈیکلریشن فارم میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ اخبار کس پریس میں چھپے گا اور اس پریس کا مالک کون ہے اور وہ پرس کہاں پہ کرائم ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ریکوائرمنٹ قانون کی یہ ہے کہ مختلف فریکوئنسی کے اخبارات کے لیے اپنے پیریڈ کے دوران اس فریکوینسی کے دوران ایک خاص تعداد ایشوز کی شائع کرنی ضروری ہے اگر اتنے ایشو اس کے شائع نہ ہوں اس مدت میں تو وہ ڈکلیریشن خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے مثلاً اگر روزنامہ ہے تو اس کے ہفتے میں کم از کم تین ایڈیشن تین دن شائع ہونا اس کا ضروری ہے اگر ایک ہفتے میں تین سے چار سے زیادہ ناوے ہوں گے اس کے اور تین ایشو نہیں آئیں گے تو اس کا ڈکلریشن منسوخ ہو جائے گا اسی طرح جو ہفت روزہ اخبارات ہیں ان کے اگر ایک مہینے میں دو ایشو نہیں آئیں گے کم سے کم تو ان کا ڈکلیرشن منسوخ ہو جائے گا تو جن لوگوں کے پاس یہ ڈکلیرشن ہیں جو کسی زمانے میں بہت مشکل سے ملتے تھے تو وہ اخبار تو باقاعدہ شائع نہیں کر رہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یا وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں فیصلہ انہوں نے ملتوی کیا ہوا ہے لیکن وہ اس ڈکلریشن کو قائم رکھنے کے لیے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس کی وہ قانونی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے پانچ سات دس کاپیاں چھاپ کے تاکہ ضرورت قانون کی پوری ہو جائے ڈکلیرشن کی وہ پریس برانچ میں حکومت کی اس کی چار کاپیاں بھیج دیتے ہیں جو بھیجنی ضروری ہیں اور اگر کسی پروپرائٹر کے جس نے ڈکلریشن لیا ہوا ہے ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنس میں جو صوبائی محکمہ ہے اخبارات سے ڈیل کرنے کا یا پی آئی ڈی میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے کچھ تعلقات ہیں کسی سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ ایک آدھ اشتہار بھی اس دبی جو چھاپی ہے اس نے اس کے حوالے سے حاصل کرنے میں سرکاری اشتہار بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ ان کا ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے تھوڑی بہت آمدنی ہوتی رہتی ہے اور ڈکلریشن ان کا انٹیکٹ رہتا ہے یہ اخبارات آپ کو کسی نیوز سٹال پہ یا کہیں فروخت ہوتے ہوئے ہاکر کے ذریعے سے نظر نہیں آئیں گے ان اخبارات کو ہم اصطلاح میں جرنزم کی دمی اخبارات کہتی تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ اخبارات درجن ڈیڑھ درجن اردو کے اور باقی چار انگریزی کے باقی تمام جو ایک سو تیس میں نے تعداد بتائی اس میں زیادہ تر ڈمیز ہے تو یہ جو اردو اور انگریزی کی ڈویژن ہے پاکستان کی صحافت میں یہ بہت خاص حیثیت رکھتی اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میس میڈیا کے حوالے سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی اخبارات کا مزاج اردو اخبارات یا اردو کی صحافت سے پاکستان میں بالکل مختلف ہے اس کی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی اخبار میں کام کرنے کے لیے اتنا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ انگریزی لکھ سکیں اور انگریزی پڑھ سکیں جبکہ اردو اخبار میں کام کرنے کے لیے کام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اردو زبان اچھی لکھ سکتا ہے اردو کا انشا پرداز ہے یا سیدھی سیدھی سیدھی اردو زبان لکھنی آتی ہے اسے جو ہر شخص سمجھتا ہے پاکستان میں کہ اسے آتی ہے تو وہ جرنلسٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا بن سکتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ایسے صحافیوں کی اردو اخبارات میں موجود ہے جن کی تربیت نہیں ہے صحافت کی کوئی ان کے کوئی تعلیم صحافت کے میدان میں خاطر خواہ نہیں ہوئی ہے اور ان کا کوئی بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کا ضرور ہے اور ان کی تعلیم کی کمی محسوس بھی نہیں ہوتی ان کے تجربے کی وجہ سے لیکن بہت بڑی تعداد خاص طور پہ ہم نے جو اپنے آخری سبق میں ذکر کیا تھا کہ قانون میں تبدیلی ہونے کے بعد آر پی پی او آ جانے کے بعد بہت بڑی تعداد میں اخبارات نکلے تھے اس کے بعد سے ایک دم بہت سے جرنلسٹ جو ہیں ان کی ضرورت پڑی تھی اور ایک بہت بڑی تعداد صحافیوں کی میدان میں آ گئی تھی کیونکہ اخبارات کو اپنے لیے عملے کی ضرورت تھی اور ٹرینڈ اور تعلیم یافتہ صحافی اتنی بڑی تعداد میں میسر نہیں تھے اس وقت تو یہ جو تعلیم کا فرق ہے اور تربیت کا فرق ہے ایک تو یہ فرق ہے دوسرے جو کلاس ہمارے یہاں جو طبقہ کلاس سے مراد میری طبقہ ہے معاشرتی طبقہ انگریزی اخبار پڑھتا ہے اس کا اور اردو اخبار پڑھنے والے کا طبقاتی فرق جو ہے وہ بھی بہت نمایاں ہے کلچر کے حوالے سے معاشرتی اقدار کے حوالے سے اور معاشرے میں اپنے اسٹیٹس اور مقام کے حوالے سے تو جو پالیسیز انگریزی اخبار کی ہوتی ہیں اردو اخبار کی پالیسیز اس سے ہمیں بہت مختلف نظر آتی ہیں اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی ادارے ایسے ہیں جن کا اردو کا اخبار بھی ہے اور انگریزی کا اخبار بھی ہے تو اگر ایک ہی ادارے کا انگریزی اور اردو اخبار لے کے آپ ان کا موازنہ کریں آپس میں تو آپ کو اس میں بھی پالیسی کا بہت سا فرق نظر آئے گا آپ یہ محسوس کریں گے کہ انگریزی کے اخبار کی پالیسی زیادہ لبرل ہے زیادہ آزاد ہے اور اس میں چوائس جو ہے موضوعات کا وہ اردو اخبار سے مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈیٹر اور پروپرائٹر یہ جانتے ہیں کہ اردو کا اخبار جو لوگ پڑھیں گے وہ کس معاشرتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انگریزی کا اخبار پڑھنے والوں کی تعداد جو بہت کم ہے وہ کون سے سوشل اسٹیٹا یا معاشرتی طبقے سے ان کا تعلق ہے تو وہ ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی سوچ کو دیکھتے ہوئے پالیسی وضا کرتے ہیں اس زبان میں میں آپ کو دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں کنکریٹ ایگزامپلز مثلا جب 1998 میں 1998 ہندوستان نے اپنے ایٹویں دھماکے کیے تھے تو کچھ دن تک بارہ مئی سے لے کے اور انتیس مئی کے درمیان ہمارے یہاں تمام معاشرہ جو ہے پبلک اوپینین غالب اکثریت لوگوں کی جو اخبار پڑھ سکتی تھی ٹی وی دیکھتی تھی ریڈیو سنتی تھی کہیں ڈسکس کر سکتی تھی بول سکتی تھی ایکٹو پبلک اوپین جس کو ہم جرنلزم میں کہتے ہیں اس سب کے لیے سب سے اہم ٹاپک یہ تھا ان سولہ سترہ دن کے لیے کہ کیا پاکستان کو جواب دینا چاہیے ہندوستان کے ان ایٹمی دھماکوں کا یا نہیں یعنی پاکستان کو ایٹمی ہتھیار بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے اردو کے تمام اخبارات بہت زور شور سے اس کو سپورٹ کر رہے تھے اس پالیسی کو اور اس خیال کو کہ پاکستان کو ہندوستان کے ان ایٹمی دھماکوں کا ڈٹ کے جواب دینا چاہیے اور پاکستان کو ایٹمی ہتھیار بنانے چاہیے انہوں نے عوام کو دوسرے نقطہ نظر سے باخبر نہیں کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں علاوہ ایک تحفظ کے احساس کے کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو آپ کو تحفظ کا احساس ہے کہ اب آپ کا دشمن آپ کو دبا نہیں سکتا آپ کو ڈرا نہیں سکتا آپ کو دھمکا نہیں سکتا یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی فائدہ ہے میں اس کو نفسیاتی فائدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام دنیا کنوینسڈ ہے اس بات پہ کہ شاید انیس سو پینتالیس میں جاپان کے خلاف امریکہ نے جو دو ایٹم بم استعمال کیے تھے ہیروشیما پہ اور ناگاساکی پہ اس کے بعد شاید اب جبکہ دنیا میں سات ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور بہت سے ملک ایسے ہیں پانچ چھ سات ملک ایسے ہیں جو کسی وقت بھی اگر فیصلہ کر لیں تو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں کیا ایسی صورت میں کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے مبصرین کا خیال غالب اکثریت کا یہ ہے کہ نہیں کر سکتا لہذا ایٹمی ہتھیار اپنے پاس رکھنے کا نفسیاتی فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو تحفظ کا احساس ہے لیکن اس کے کچھ ریپرکشنز بھی ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس میں کسی خوفناک ایکسیڈنٹ کا حادثے کا کسی وقت بھی چانس ہے اس میں ایکسیڈنٹل وار کا بھی چانس ہے اپنے دشمن سے اس میں اکنامک کنڈیشنز بھی انوالو ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول پر کیا کچھ خرچ کیا اور ان پیسوں سے آپ اور کیا کچھ کر سکتے تھے ان وسائل سے یہ بھی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ اف ویو ہے کہ سب مسلح قوم مضبوط قوم نہیں ہوتی مطمئن اور خوشحال قوم مضبوط قوم ہوتی ہے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں دنیا میں روس کے پاس بے شمار ایٹمی اسلحہ موجود تھا موجود ہے لیکن وہ روس کے سسٹم کی ناکامی اور روس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے فیلور کو نہیں روک سکے اس کے ایٹمی ہتھیار یا اس کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے فوج آپ کے اصلے اور آپ کے ڈیفنس اخراجات کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی مطابقت سے اقتصادی ترقی نہ ہو رہی ہوگا آپ کے ملک میں تو خود اپنے ملک کے لیے وہ بوجھ اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہی بوجھ تلے وہ ملک دب جاتا ہے جیسے سابق سوویت یونین کے ساتھ ہوا اور اس کا سارا نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور بیٹھ گیا کیونکہ اس کی اقتصادی ترقی اور اس کی معاشرتی ترقی سوشل ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس کے اس اسلحہ کا اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا اور ہتھیاروں پہ اخراجات کا اور سٹار وارس پروگرام کا اور سپیس پروگرام کا ساتھ نہیں دینے کے قابل تھی یہ باتیں ہمارے میڈیا نے اردو کے میڈیا نے عام آدمی کو نہیں بتائیں جبکہ عام آدمی پڑھتا ہی اردو کا اخبار وہ انگریزی کا اخبار نہیں پڑھتا انگریزی اخبارات میں یہ باتیں چھپی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے تمام اخبارات کو دیکھتے ہوئے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن انگریزی اخبارات نے دوسرا پوائنٹ آف ویو پیرل اوپینئن یا سیکنڈ اوپینئن ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں ضرور دی اور اسی لیے انگریزی پڑھنے والے طبقے میں ایسے لوگ نظر آتے تھے آج بھی نظر آتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں یہ اس کے لیے کوئی فائدہ ان دونوں کے لیے فائدے کی بات نہیں ہے اس سے خطرات زیادہ ہیں فائدہ کم ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے جس پہ انگریزی اور اردو کا فرق بہت واضح دوسرا ہے دوسرا ایشو ہے چائلڈ لیبر کا ہیومن رائٹس کا سارے ہیومن رائٹس امپورٹنٹ ہیں مگر اس میں بچوں سے مشقت لینے کا کام جو پاکستان میں اور دوسرے تیسری دنیا کے ممالک میں بہت ہوتا ہے پاکستان میں ایک اطلاع کے مطابق بائیس لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں جن کے عمر چودہ سال سے کم ہے ان کو اسکول جانا چاہیے ان کو اپنی بچپن کی معصومیت کو انجوائے کرنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن ان پہ اپنے خاندانوں اپنے گھروں کا کفالت کا بوجھ ہے وہ ان کے کام کیے بغیر ان کے خاندان ان کے گھر سروائیو نہیں کر سکتے انگریزی اخبارات میں یہ پلائٹ بچوں کی اور چائلڈ لیبر کی جو پرابلم ہے وہ نظر آتی ہے اردو کے اخبارات میں اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے اسی طرح ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو خواتین بطور ایک طبقے کے ایک ڈپریسڈ اور بیکورڈ طبقے کے پاکستان میں جنرلی ان کا جو استحصال ہوتا ہے اس پہ انگریزی اخبارات میں تو بہت کچھ ملتا ہے اردو کے اخبارات میں اس میں بہت کم میٹیریل ہمیں دستیاب ہوتا ہے بالکل اسی طرح جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور امریکہ کے افغانستان میں ایکشن کے بعد جو صورتحال دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انگریزی اخبارات نے ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کو پالیسیز کو بھرپور انداز میں کریٹیسائز بھی کیا ہے لوگوں کو یہ بتایا بھی ہے اپنے مضامین کے کالمس کے ذریعے سے ایڈیٹوریلس کے ذریعے سے کہ اس سوچ کے اور اس رویے کے کیا نقصانات ہیں لیکن اردو اخبارات میں ایسا مواد بہت کم ملا آج بھی نہیں ہے یعنی 2005 میں بھی جب پاکستان کی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو رویوں کو تبدیل کرنے کی اور یہ کوشش کر رہی ہے حکومت خاص طور پہ صدر خود یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ کنوینس کر سکیں پاکستان کے عوام کو بھی اور باہر کی دنیا کو بھی کہ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھنا غلط ہے اسلام تو بجائے خود ایک امن کا اور شانتی کا پیس کا پیغام دیتا ہے داری کا پیغام دیتا ہے روی کا پیغام دیتا ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے نیچر میں لیکن جو اردو کے اخوارات ہیں ان میں اگر آپ ان کے مضامین پڑھیں ان کے کولم پڑھیں ان کے خبروں کا ٹریٹمنٹ دیکھیں ٹریٹمنٹ کہتے ہیں خبر کی کہ آپ نے خبر کو کس طرح ڈسپلے کیا کتنا اس میں آپ نے اہمیت دی کتنی اس کو کس صفحے پہ لگایا ہیڈ لائن کیا لگائی یہ ساری چیزیں مل کے جو تاثر بنتا ہے خبر کا اس کو جرنلزم کی زبان میں ہم خبر کا ٹریٹمنٹ کہتی تو جو خبریں ان ایکٹیویٹیز سے متعلق ہیں جن کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں آج کل ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اس کے سلسلے میں اردو اخبارات کی ہمدردیاں نظر آتی ہیں ہمیں 2005 پانچ میں ان لوگوں کے ساتھ جبکہ انگریزی اخبارات کی پالیسی اس کے بالکل خلاف ہے اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہے ہم یہاں بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے اب آپ کو یاد ہوگا آپ کے ذہن میں ہوگا ذہن نشین ہو گیا ہوگا اچھی طرح کہ ہمارے اخبارات کا جو سب سے پسندیدہ موضوع ہوتا ہے جو ٹاپک ہے جس پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اور سب سے زیادہ اسپیس دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں انہیں وہ سیاست ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان اخبارات کی ان پالیسیز کی وجہ سے اردو اخبارات کی خاص طور پہ ہمارے سیاستدان بھی ریلیجس ایکسٹریمزم کو یا انتہا پسندی کو مذہبی انتہا پسندی کو کنڈیم کرنے میں یا کریٹائز کرنے میں ہچکچاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں سیاستدان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اخبار میں مناسب کوریج حاصل کرنا اپنی پبلسٹی کے لیے اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے تو اگر ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم یا مذہبی انتہا پسندی کی پالیسیز کو اخبارات کی حمایت حاصل ہے یا سافٹ کارنر ہے ان کا وہ ٹریٹمنٹ بہتر دیتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو تو پھر وہ کھل کر مذہبی انتہا پسندی کی مخالفت نہیں کریں گے اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں کہ زیادہ تعداد سیاست دانوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی اور ان کے لیڈروں کی ایسی ہے جو حکومت کی رواداری امن اور میانا روی کی پالیسی اور ٹالرنس کی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں مل رہی سیاسی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اور اگر وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے اخبارات جو بیانات چھاپنے کے عادی ہیں زیادہ تر ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے اخبارات کی بیشتر خبریں جو ہیں سیونٹی سے ایٹی سیون تک مختلف اخبارات کی مختلف ادوار میں خبروں کی کوریج جو ہے وہ بیانات پر مشتمل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سیاست دانوں کے بیانات آپ کو نظر نہیں آئیں گے اخبارات میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے معاشرتی ایک پاکستان میں اس کو سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات جو ایک بہت اہم ذریعہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ان کے رویے تبدیل کرنے کا معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کا وہ اس زمن میں وہ کچھ نہیں کر رہے جو حالات کے پیش نظر ان سے توقع کی جا سکتی ہے یا توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی اس انداز سے ایجوکیشن کریں گے ان کو ایجوکیٹ کریں گے جیسے مثال کے طور پہ انیس سو چالیس سے انیس سو تک انہوں نے ایک علیحدہ وطن پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بر صغیر کے نظریے کی حمایت کی تھی جس بھرپور انداز سے اس کی حمایت کی تھی اس طرح کی کوئی تحریک اب آپ کو اخبارات میں نظر نہیں آ رہی جبکہ اور بعض تحریکوں میں اخبارات کا یہ رول ہمیں نظر آیا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں انیس سو ستہتر میں جب اپوزیشن کی تحریک چلی تھی سیاسی ایک جس نے بعد میں مذہبی رنگ اختیار کر لیا تھا اس میں اخبارات نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا اسی طرح مختلف سیاسی ادوار میں بھی ایک سیاسی تحریک کو یا دوسری سیاسی تحریک کو اخبارات کی طرف سے حمایت حمایت ملتی رہی اور وہ اپنی اپنی پسند کے سیاسی فلسفے کو نظریے کو آگے بڑھانے کا کام کرتے رہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس میں اخبارات مجموعی طور پہ یا عمومی طور پہ جس کو ہم انگریزی میں جنرلی کہتے ہیں کہ جنرلی وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے انتہا پسندی کے خلاف ان کا جو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے تو یہاں میں ایک مثال اور دینا پسند کروں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اس سے بات بہت آسانی سے دو پانچ میں جنرل مشرف کی انتظامیہ نے اپنی اسی پالیسی کے تحت مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے اور ملیٹینسی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے پاسپورٹ سے مذہب مینشن کرنے کا خانہ نکال دیا تو ریلیجس پارٹیز نے جو پیورلی ریلیجن کی بنیاد پہ آرگنائز ہیں یا ریلیجس بھی ہیں اور پولیٹیکل بھی ہیں پولیٹیکو ریلیجس پارٹیز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو کچھ ایسی بھی ہیں انہوں نے فورن اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے ایک پروٹیسٹ لانچ کر دیا وقتاً وقت جلوس بھی نکال نکالے نعرے بھی لگائے جلسے بھی کیے بیانات بھی دیے کہ پاسپورٹ میں مذہب مینشن ہونا چاہیے پاکستانیوں کی ہمارے اخبارات نے ان بیانات کو اس پروٹیسٹ کو اس احتجاج کو بھرپور کوریج دی اس دور میں 2005 کے جب یہ تحریک چل رہی تھی جب میں مختلف پوائنٹ آف ویو کی بات کرتا ہوں تو یہاں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلا دوں ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا سب سے پہلے سبق میں دوسرے سبق میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ جب ہم میس میڈیا کا ذکر کرتے ہیں اس کے کام کرنے کا اس کی پرفارمنس کا اس کے کردار کا تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ جمہوری معاشرہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے کیونکہ میس میڈیا پبلک اپینین بناتا ہے یا اس کا اظہار کرتا ہے اور پبلک اپینین کی اہمیت ہمیشہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہوتی ہے شخصی حکومت میں یا ڈکٹیٹرشپ میں یا ٹوٹلٹیرینزم میں پبلک اوپین کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس لیے میتھس میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہوتی پبلک اوپین مولڈ کرنے کی یا اس کو ایکسپریس کرنے کی میتھس میڈیا بھی عامروں کے تابے ہوتا ہے بادشاہوں کے تابے ہوتا ہے تو پبلک اوپین بنانے کے لیے اور مختلف اوپینینس کے اظہار کے لیے میس میڈیا کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے جمہوری معاشروں میں کہ وہ جتنی کسی ایشو پہ خاص طور پہ کسی متنازع مسئلے پہ کسی کنٹروورشل ایشو پہ جتنی مختلف آرا معاشرے میں موجود ہوں ان سب کا اظہار اور ان سب کو لوگوں تک پہنچانا نیس میڈیا کا کام ہے تاکہ ان سب کو دیکھ کے اس پہ بحث کر کے اس پہ بات چیت کر کے ڈیبیٹ کر کے ایک کنسنسس کے ساتھ لوگ اپنی ایک اپینین بنا سکیں اس متنازع مسئلے پہ اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف پبلک اپینین فارمیشن تو اگر اخبارات یا دیگر میس میڈیا ہم اس وقت اخبارات کی بات کر رہے ہیں صرف ایک ہی قسم کی اپینین جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقبول ایک نظریہ ہے صرف وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ایک ایسا نظریہ جس کو وہ ان پاپولر سمجھتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچنے سے روک دیں یا اس کو جگہ نہ دیں تو یہ اخبار کی اچھی پرفارمنس نہیں ہے اس سے جو ورائٹی ہے سوچ کی اور اپینین کی وہ مجروح ہوتی ہے اور یہ کام ان کو کرتے رہنا چاہیے اس پہ غور کریں ہم آئندہ انہی حالات کا کیا نتیجہ نکلا اس پہ بات کریں گے